السلام علیکم ورحمتہ اللہ امید ہے انشاءاللہ اللہ میری آواز آ رہی ہوگی روم میں جی جزاک اللہ رضائے مدینہ بھائی چوبری سمانہ بھائی آج ذرا مشکل ہوئی بیلکس پر ترکیب نہیں بن پا رہی تھی تو رضوان بھائی نے گائیڈ کیا تو الحمدللہ سلسلہ بن گیا انشاء اللہ رب العزت ہم حسب معمول درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں مجھے دس پندرہ منٹ لگ گئے اصل میں آنے میں اور وہ کچھ ترکیب نہیں بن پا رہی تھی اس کی وہ انشاءاللہ شاء اللہ آستہ آستہ اپ بن جائے گا تو تاخیر اتنی لیے آج مطلب آج ہوئی ہے ورنہ تقریبا ساڑھے نو بجے دس کا آغاز ہو جاتا ہے تو ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں پندرہ ماں سے ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ہے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 الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدن الجود والكرم والي وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي نمبر تیئیس اور 24 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ ترجمہ کمز ایمان اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا روشدا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے تو یہ دو آیتیں ہیں دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماج فرمائیں فرمایا گیا اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے اس لیے ان شاء اللہ تبارک و تعالی کہنے کی اللہ رب العزت جو ہے ارشاد رہا ہے حضرت ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روح اور اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد پر کہ ظاہر ہے کہ وہی نازل ہو جائے گی فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا اور انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بھول گئے پس حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پندرہ دن کی تاخیر کر دی اور اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب انشاءاللہ اللہ ارشاد فرمایا کریں کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا تو اس میں اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ارشاد فرما کر ساری امت کے لیے انشاءاللہ کا مسئلہ اللہ نے بیان فرما دیا اور اس سے متعلق بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام کا جو صحب ہوتا ہے وہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انشاءاللہ اللہ فرما دیتے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس مسئلے سے اس قدر تاکید کے ساتھ یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہ چلتا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل فرمائی تو آف الصلاۃ وسلام پر قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے پر ہمیں یہ علم ہوا کہ ہر کام جس کے کرنے کا ہمیں ارادہ کرنا چاہیے تو ہر جائز اور اچھے کام کے کرنے کے ارادے کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے جائیں اس میں انشاءاللہ ضرور مطلب جو ہے وہ کہنا چاہیے جمہور ارشاد فرماتے ہیں جمہور علماء کہ جب کوئی شخص انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے انشاءاللہ شاء لے اور جب آپ کسی چیز کو بھول جائیں تو اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ آپ کو وہ چیز یاد دلا دے انشاءاللہ کہنے کے فقہی مسائل بھی ہیں انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی کام کا وعدہ کرے اور پھر وہ کام نہ کر سکے تو اس کی وعدہ خلافی نہیں جیسے حضرت سیدنا مس علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ کاف کی آج نمبر ستر میں آپ سنیں گے سدر انشاءاللہ ان اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تو حضرت سیدنا الموس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بظاہر غیر شرعی, بظاہر غیر شرعی کاموں پر اعتراض کرنے سے صبر نہ کر سکے تھے حالانکہ وہ غیر شرعی کام نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مطلب عزم سے ہی سب کچھ کرتے تھے اور میں حضرت خضر علیہ السلام کی تفصیل یہاں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ اسی سورائے پاک میں سورہ کہف کے آخر میں انشاءاللہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم سماج فرمائیں گے اسی صورت پر مشتمل یہ واقعہ ہے اور اللہ تعالی نے پندرہ سپارے کے آخر اور سولہویں سپارہ کے شروع میں جو ہے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا ہے حضرت امام مالک حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی عی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک بھی انشاءاللہ کہنا بہت مناسب عمل اور ایک مسلمان کی شان ہے آئے مائے اور اکثر فکہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کلام کے ساتھ متصل انشاءاللہ اللہ کہا جائے تو طلاق کے الفاظ بھی ادا کیے جائے تو طلاق نہیں ہوتی اس کو یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں ان اللہ ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ کہہ دے بچ میں اس کسنا نہ کرے تو طلاق نہیں ہوگی ورنہ طلاق ہو جائے گی اگر کسی نے ایسے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا دیتا ہوں ہوں تو ساتھ انشاءاللہ ابھی نہیں کہا تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کے آ کر کہہ دیا انشاءاللہ تو اب ہو جائے گی لیکن اگر متصل کہہ دیا تو نہیں ہوگی بولے وہ ایک طلاق دے یا ایک سے زیادہ دے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اور مطلب دیگر صحابہ کرام نے بھی اس سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ انشا اللہ کہنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا معاملہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے صحب سے متعلق بتایا کہ سرکار نے ان کو فار فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل اس کی خبر دوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو یہ بھول جانے میں امت کے لیے رحمت ہے پہلی رحمت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بھول جانے کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ بات ازل میں مقرر تھی کہ آپ بولیں گے اور یہ آئتے نازل ہوں گی دوسری رحمت یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو وہ اس کا کس طرح تدارو کرے یعنی وہ کہہ سکتا ہے دوبارہ تیسری رحمت یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی صحت کی دلیل بن گیا کیونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی پاک علیہ السلام کی تصنیف ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے جس کو آپ نے اللہ کی طرح منسوب کر دیا ہے تو اس واقعے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہوتا تو ظاہر ہے کہ سرکار پھر یہ کیوں فرماتے کہ میں کل خبر دوں گا آپ تو اسی وقت بتا دیتے تو یہ تمام نکات ہیں صحب کے معاملات پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر جائز کام سے پہلے ہر جائز کام پہ ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے تو یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ جب تو بھول جائے بھول جانے سے مراد کیا ہے مفت سری نے کہنا فرمایا کہ انشاءاللہ کہنا اگر یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہلے حضرت صحیح امام حسن ربی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک اس مجلس میں رہے انشاءاللہ کہہ سکتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کئی قول ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ اگر کسی نماز کو بھول گیا تو یاد آتے ہی ادا کرے بعض عارفین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اپنے آپ کو بھول جائے کیونکہ ذکر کا کمال یہی ہے کہ ذاکر مزکور میں فنا ہو جائے کیا بات ہے مدینے کی اور یہ فرمایا گیا کہ یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے یعنی اصحاب اسحاب کے بیان اور اس کی خبر دینے ایسے معجزات عطا فرمائے جو ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کریں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر آمین کہنے سے متعلق ارشاد فرمایا ہے چنا چاہے آیت نمبر پچیس اور چھبیس ارشاد خدا خداوندی ہے اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے سب غیر وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یاد رکھیے کہ اصحب کہ قصے کے سلسلے میں یہ آخری دو آیتیں ہیں جو آپ نے سماج فرمائی سورہ صاحب کی اور وہ اپنے غار میں تین سو سال ٹھہرے اور انہوں نے اس پر نو سال زیادہ کیے اس میں بھی کئی قول ہیں مفسرین کے حضرت ابن عباس اور حضرت الفاظہ نے یہ کہا کہ یہ ان کے غار میں قیام کی مدت کا اللہ کی طرف سے بیان نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پچھلی آئس سے ہے یعنی ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہب تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری آئس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے تو واضح ہو گیا کہ یہ لوگوں کا بیان ہے کہ اصحاب کہا تین سو نو سال غار میں ٹھہرے تھے اور واقع میں اصحاب کہا کتنی مدت غار میں ٹھہرے اس کا علم اللہ کو ہے اور عبید بن عمیر مجاہد دہاق ابن زید وغیرہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت بیان فرمائی ہے اور وہ تین سو سال ہے پھر انہوں نے اس پر نو سال زیادہ کیے اور یہ بھی کہا گیا کہ شمسی تقویم کے اعتبار سے ان کے قیام کی مدت تین سو سال ہے اور قمری تقویم کے اعتبار سے ان کے غار میں قیام کی مدت تین سو نو سال ہے اللہ تعالی علم تو یہ دو, با... دو مطلب اقوال ہیں اصحاب کاف اب زندہ ہے یا نہیں اس سے متعلق بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب کاف اب مر کر فنا ہو چکے ہیں مطلب فنا سے میری مراد ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے یا وہ سوئے ہیں اور ان کے جسم معبول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ کسی غزبے میں شام میں گئے اور وہاں لوگوں کے ساتھ پہاڑ کے اندر اس غار میں گئے انہوں نے دیکھا وہاں غار کے اندر ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدت طویلہ سے جو ہے وہ مر چکے ہیں راہب نے سن کر کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ عرب میں سے کوئی ان کو پہچانتا ہوگا اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد ہیں یعنی چچا کے بیٹے ہیں تو اب اس میں اختلاف ہے کہ کا کہ انتقال ہو چکا ہے یا ابھی بھی وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر نیند مسلط ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر مَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ کتاب مُبَدِّلَ ولندا وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں بہی ہوئی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور ہر جس تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے یعنی آپ اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں اس کا مفہوم یہ ہے اور اس کے احکام پر عمل کیجیے اس کے کلمات میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے تو سنت اور قیاس پر عمل کرنے کی گنجائش کیوں ہے تو جواب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا قرآن پر عمل کے مناسب اور خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے اور قیاد سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا بلکہ قرآن اور سنت ہی کا حکم ظاہر ہوتا ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھائیس وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَبُوا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عنہم۔ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح شام اپنے رب کو بکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہانہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا آیت نمبر اٹھائیس دیکھیے حضرت عبد الرحمان بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ اپنے کسی گھر میں تھے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ تبارک وطا کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور انہوں نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے متعلق مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم رکھوں نیز فرمایا کہ آپ دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتے ہوں یعنی اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے آپ ان عبادت گزار مومنوں سے نظر ہٹا کر مالدار مشرقین کی طرف نہ دیکھیں کہ آپ ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مشرقین میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے انہوں نے آپ کے پاس حضرت خباب حضرت سہیل حضرت بلا رضی اللہ عنہم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان رئیس اور مالدار کفار نے کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان لوگوں کو اٹھا دیا کریں یہ غریب ہیں فقرا ہیں ہم رئیس اور مالدار ہیں تو ان کو اٹھا دیا کریں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ بڑے لوگ ایمان لے آئیں پھر ان کی سبا میں ان کے تحت لوگ بھی ایمان لے آئیں اس لیے قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق کوئی حکم ارشاد فرماتے صحابہ کو تو یہ آئت نازل ہوئی کہ ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ اسی کی رضا چاہتے ہیں بہان اللہ تو میرا رب ان پیاروں کو کتنا پیار فرماتا ہے جو اس کے محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اس سے کیا غرض کہ کوئی امیر کوئی غریب امیری غریبی دینے والا بھی خدا ہے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ادب سے حاضر ہو جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے تو اللہ اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ کفار ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ دعوت تو ضرور دیں لیکن ان کفار مالدار اور امیر کفار کو اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے جو قریب صحابہ ہیں غریب ان کو دور نہ کریں کیونکہ وہ تو آج کے دامن سے وابستہ ہیں اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پھر ان صحابہ کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور ان کو الگ نہ کیا اور میرے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان صحابہ پر شفقت بھی فرمائی اور ان کو اپنا مزید بتا فرمایا حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں قلوب آئے مؤلفت رینا بن حسن اور القراء بن حابس وغیرہ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی اگر آپ مسجد میں صدر نشیں ہوں اور ان بدبو ان کو ہم سے دور کر دیں یعنی حضرت سلمان ابو ذر دیگر فقراء مسلمانوں کو ہم سے دور کر دیں کیونکہ وہ اون کے موٹے کرتے پہنتے تھے جن کپڑوں سے ظاہرا کے بعض اوقات اسمیل بھی آتی تھی تب اللہ تعالی نے یہ نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے تو ان متکبروں کو اللہ نے دوزخی آگ سے ڈرایا تب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکینوں کو ڈونڈنے کے لیے نکلے وہ مسجد کی پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری وفات سے پہلے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنی امت کے لیے ان لوگوں کے ساتھ رہوں تمہارے ساتھ ہی میری زندگی ہے اور تمہارے ساتھ ہی میری موت ہے تو میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم غربا سے مذاکین سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہی میری زندگی ہے اور تمہارے ساتھ ہی میری موت ہے ترمزی شریف کی عزیز ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفر خرچ ہو اور تم اپنے آپ کو امیروں کی مجلس سے دور رکھنا اور پیمند لگانے سے پہلے کسی کپڑے کو پرانا نہ کرنا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تریم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کی صورت میں اور رزق میں فضیلت دی گئی ہو اسے ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس کی بنسبت کم تر ہو یہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم تر نہیں جانے گا اوم بن عبد بیان کرتے ہیں کہ میں امیروں کی مجلس میں رہا تو مجھے یہ, یہی غم رہتا تھا کہ فلان کی سواری میری سواری سے اچھی ہے فلان کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں اور جب میں فقراء کی مجلس میں آیا تو میں پرسکون ہو گیا کیا بات ہے تو سکون فقراء سے ملتا ہے مسکینوں کی صحبت سے ملتا ہے یاد رکھیے بل ہے کوئی کتنی بھی توجہ ہے کرتا رہے کچھ بھی کرتا رہے لیکن یہ سکون بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کیونکہ امیر آدمی جو ہے ظاہر ہے اللہ نے اسے دیا ہے وہ جو چاہے استعمال کرے کھائے پیئے اور مطلب پہنے لیکن اگر وہ اس وجہ سے ہی امیروں سے ملے گا کہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی کا رجحان ہو تو پھر ظاہر ہے کہ سکون تو نہیں ہوگا ہاں جو امیر لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی وغیر ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ ہے اور غریب لوگ بھی اگر اللہ کی عبادت کریں تو درجہ ہے ورنہ اگر وہ حسد ہی کرتے رہیں کہ فلاح کو اتنا ملا اور ہم غریب ہیں تو ایسے غریب کی تو پھر کوئی فضیلت نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رح فرمائے آمین میرا پاک پرور دیکار وزل ارشاد فرماتا ہے آئے نمبر انتیس ہے ارشاد فرمایا گیا وقول الحق مر رب افل یت اندنا احتمر قوم اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لے گی اور اگر پانی کے لیے فریاد کرے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ کھولتے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اللہ اکبر کبیرہ اس آئت پاک میں اللہ رب العزت نے عذاب سے ڈرایا ہے ارشاد فرمایا گیا کہ فرماد و حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اس سے مراد یہ ہے یعنی اس کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے اور حق کو باطل ظاہر ہو چکا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دلجوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا تو فرمایا تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے یعنی اپنے انجام و مال کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ اگر پانی کے لیے فریاد کریں یعنی پیاس کی شدت میں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے یعنی کھولتے ہوئے دات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا کیا ہی برا پانی ہے کیا ہی برا پینا ہے اللہ کی پناہ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلیز پانی ہے روغن زیتون کی تل چھٹ کی طرح فرمزی کی عزیز میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال سے جل کر گر پڑے گی اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیلا ہوا رونگ اور پیتل ہے جو کہ مطلب ان کو دیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ آجیہ میں ہے تسلا من عین وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے ان کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور سوریہ ابراہیم کی آئس نمبر پچاس میں ہے کہ ان کا لباس گندک کا ہوگا اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا آگ نہیں ان کے چہروں کو ڈانپا ہوا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا حتیٰ کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کاٹ ڈالے گا حتیٰ کہ وہ ان کے پیروں تک میں گھس کر پگلا دے گا پھر ان کو پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے آمین اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا مَنْ أحسنَ <عَمَالًا> بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں بل گنی انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دی جاتی ہے یہ یہاں پر ہے اور بالکل ظاہر آیت ہے اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں میرا رب راباد فرماتا ہے آیت نمبر اکتیس اولا اکل على ال نعمت ثباب و حسون ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہ وہ اس میں سونے کے کنزن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیز کے پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیے لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان جو ہے یہاں فرمایا ہے اور جنت کے مزے بھی بتا دیے پہلے دو ذخق سے متعلق ارشاد فرمایا اب جنت کی جو ہے وہ نعمتوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے تو زائر ضد سے ہی پہچانا جاتا ہے دوزب کا عذاب سن کر جب بندہ جنت کے رحمتوں کو اور نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے زیادہ سمجھ آتی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے تو زہرہ جنت میں یہ چیزیں جائز ہیں اور جنت میں مسلمانوں کو بناو سنگار کا لباس بھی پہنایا جائے گا چتر پوشی کا لباس بھی پہنایا جائے گا اور سابقہ آیتوں میں اس لباس کا ذکر تھا جو بننے سورنے کے اعتبار سے تھا اور اس کے بعد اس لباس کا ذکر فرمایا جو ستر پوشی کے اعتبار سے ہے تو فرمایا کہ ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو سبز رنگ کے سندس اور اس کا ہوگا سندس سے مراد پتلا اور ملائم ریشم ہے اور استبرق سے مراد دبیز اور موٹا ریشم ہے تو اس کے بعد ان کی نشست گاہوں کا ذکر فرمایا کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے اور ان پر تکیہ لنے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ میرا پاک پروردگار عز وجل ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 32 سے 36 تلاوت کر رہا ہوں وَغْرِبْ لَهُمَّ صَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَائِنِ جَنَّتَائِنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بی نخلیم وجا ذَرْعَا اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈانپ لیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ دو مردوں کا حال بیان کرو ان کافر و مومن تو اس میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں اور ان دو مردوں کا حال جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے یعنی کافر کو اور ان کو کھجوروں سے ڈام لیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی یعنی انہیں نہایت بہترین ترکیب کے ساتھ مرتب کیا کل تل جن و فر و فر وفجرنا, وفجرنا خلام نہ دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بنائی یعنی بہار خوب آئی مراد یہاں ہے اللہ نے بہت بہار عطا فرمائی وکان اللہ فمر اور وہ پھل رکھتا تھا یعنی باغ والا اس کے علاوہ اور بھی فقال علی وہ روح انا اکثر کا مالم و فوا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا میں تج سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں یعنی میرا کم کمبا قبیلہ بڑا ہے ملازم خدمت نوکر چا کر بہت ہیں اور وہ فخر کرنے لگا इतराने لگا تو قران کہتا ہے وذاخالا جننته وهو الظالم للنفس قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو اب وہ جب اپنے باغ میں گیا پھرنی مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے گیا وہاں اس کو غرور سے تکمبر سے ہر طرف لیے پھرا ہر ہر چیز دکھائی اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا یعنی کفر کے ساتھ اور باغ کی زینت زیبائش رونق و بہار دیکھ کر وہ مغرور ہو گیا بولا مجھے گمان نہیں کہ کبھی یہ فنا ہو وماغ ولا ارد رو الاجنا فرم منہا من, مُنْ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پلٹوں گا وہ کہنے لگا کہ قیامت تو قائم ہونے والی نہیں اور اگر ہو بھی گئی تو میں دنیا میں بھی بہترین جگہ ملی ہے اس سے بھی اچھی جگہ مجھے آخرت میں ملے گی یعنی اس کا دماغ خراب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد اور حاصل ہونے کے بعد تو غرور بھی آ گیا تکبر بھی آ گیا اور یہ ظاہر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہ فرمانی تھی اس پر میرا پاک پروردگار یہ جسے مثالیں عطا فرما رہا ہے اور اللہ تبارک کو بتایا یہ مثالیں اس لیے ارشاد فرماتا ہے تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں دیکھیں مالدار کافر اور مومن کی مثال اس کا شادی نظور کیا ہے اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مالدار کافر اور مالدار مومن دونوں کے دنیا میں گزران اور ان کے طور طریقوں میں کیا فرق کیونکہ مالوں کماروں کی وجہ سے فکرا مسلمین کے سامنے فخر اور تقبر کرتے ہیں اور مسلمان کو جو مال و مدا ملے وہ اس کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافر کی پہلے مثال عطا فرمائی اور وہ ظاہر ہے کہ آپ نے سنی ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر سینتی سے اکتالیس تک تلاوت کر رہا ہوں قَالَ لَهُ سَاحِبُهُ وَهُوَ کرتے ہوئے جواب دیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا تو اس کے ساتھی سے مراد کیا ہے مسلمان تو مسلمان نے اس کو یہ جواب دیا کہ تو اس کے ساتھ یعنی رب کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹھی سے بنایا پھر نطفا سے پھر تجھے مرد کیا۔ یعنی عقل دی بلوغت دی قوت و طاقت اتا کی اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا ربی والی ربی عہدا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں ولاولاہذ بخت جنتا تقلت وقلت ماشاء الله لا هو الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو اس میں دیکھیے فرمایا کہ کہا اس مسلمان نے کہ جب تو مطلب اپنے باغ میں دیا تھا تو, تو نے یہ کہا ہوتا کہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ اگر تو باغ دیکھ کر ما اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا تو نے ایسا کیوں نہیں کہا اور اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا یعنی اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا تو فرمایا فاسٰ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے دنیا میں بھی یا اقبا میں اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے کہ اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جنا جلالہ نے اس مسلمان کی مثال بھی یہاں ارشاد فرما دی ہے اور کافر کی بھی اور ساتھ فرمایا او یوس بھی ماں اوہا غور فنن او یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے ہر گز تلاش نہ کر سکے زمین میں دھنس جائے مراد کہ نیچے چلا جائے کہ کسی طرح پانی نکالا نہ جا سکے اور چنانچہ چاہے پھر ایسا ہی عذاب آیا ایسا ہی عذاب جو ہے اللہ تبارک و تعالی جلا جلال کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے ان آیتوں میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ یہ ماشاءاللہ ایک تو یہ الفاظ جو چاہے اللہ لا قوت الا بلّ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد تھا تو اس میں لا حول ولا قوت الا بلّ اس کی بھی ظاہر ہے کہ یہاں فضیلتیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے ہم جب کسی بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی غائب کو لیکن تم سننے والے دیکھنے والے کو پکار رہے ہو پھر آپ میرے پاس آئے اور میں دلچسپ میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا بلّا تو اقالیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن کہو لا حول ولا قوت الا بلّہ گناہوں سے پھرنا اور نیتیوں کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا پھر یہ ارشاد فرمایا نبی پاک السلام نے کہ میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں وہ خزانہ یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا تو اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت اور اللہ قبارک وطالعہ بہت راضی ہوتا ہے اس کلیمے کے پڑھنے والوں پر آیت نمبر 42, 43 اور 44 خایا تم الا اروشی ہا وئی تیل اہدا اور اس کے پھل گیڑ لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور وہ اپنی اون دے منہ گرا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا یعنی جب بندہ تمہارا کم تعالیٰ کا عذاب آیا تو اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پھل یعنی اس کے باغ کے پھل گیر لیے گئے مراد یہاں پر کیا ہے کہ باغ بالکل ویران ہو گیا اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا پیشیمانی سے حسرت سے اور اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ ہوئی تھی وہ اوندے مون گرا ہوا تھا یعنی اس حال کو پہنچ کر اس کو مومن کی نصیحت یاد آتی ہے کافر کو اور اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے اور کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ ورم تق يَمْسُرُونَهُ کی دُونِ یم وَمَا كَانَ ممفصیرہ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کر دی نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا جنی یعنی ضائش شدہ چیزوں کو واپس نہیں لا سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع فرما دیا تو اللہ رب العزت سے وہ کیسے مقابلہ کر سکتا تھا کوئی قوت اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رب تبارک اس سے بدلا لے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے کون ٹکر لے سکتا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے <تصفيق> وقیر اقبا یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بلا سبحان اللہ یعنی ایسے حالات میں معلوم چلتا ہے مراد یہ ہے کہ ایسے حالات میں معلوم چلتا ہے کہ لاہق کے اختیار جو ہے وہ سچے اللہ کا ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بلا ہے تو اللہ تعالی نے دو آدمیوں کا جو یہ قصہ ذکر کیا اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت اور اچھا انجام مومن کے لیے ہوتا ہے اور جان لیا کہ تمام مومنوں اور کافروں کے ساتھ اللہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا یہ ولایت اور تصرف حقیقت میں اللہ کے پاس ہے جس سے وہ اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے وہ انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ ادا فرماتا ہے اور انہیں کفار کے معاملات کا والی بنا دیتا ہے اور یہ جو فرمایا ہے یہیں سے اس کا مانا ہے یعنی جس وقت اللہ اپنے اولیاء کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل فرماتا ہے تو جب ایسے شدید مصیبت آئے تو اس وقت کٹر سے کٹر مشرق بھی شرک سے ناتا توڑ لیتا ہے اور صرف اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے پچھلے کفر اور شرک پر پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہم سب کو درخان کی بہاریں نصیب فرمائے آمین تو آج آیت نمبر 23 سے آیس نمبر 44 تک کا درس ہوا ہے صورح کہا کہ انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی کا کل ہم آیس نمبر جو ہے وہ پینتالیس سے پھر درس قرآن کا جو ہے وہ آغاز اللہ نے چاہا تو ان تبارک اللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین درود پاک اللهم اللہ ولی و مولانا محمد مہدرم ابھی وبارک وسلم